ہمارے پانچ پارے الحمدللہ تراویح میں مکمل ہم نے پڑھ لیے ہیں آج ہم چھٹے پارے سے تلاوت کریں گے انشاء اللہ چھٹا پارہ صورتُ النساء رقو نمبر اکیس اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بری بات کی تشہیر اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں اگر کسی ظالم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے لیکن اگر مظلوم درگزر سے کام لے تو درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے فعیم اللہ کا نافون قطیرہ آج کل اس ادب کا خیال بالکل بھی نہیں ہے برائی کی تشہیر بہت زیادہ ہے بلکہ بعض خبریں بکتی ہی اس تشہیر پر ہیں اس میں سنسنی پھیلائی جاتی ہے اور برائی کی تشہیر ہوتی ہے ایک اسلامی معاشرے کا ادب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی برائی کا ارتکاب کر پی لے تو اس کے حد تک جو بھی سزا بنتی ہے یا جو بھی فہمائش کا سلسلہ ہو اسے ضرور اپنانا چاہیے لیکن اس کی تشہیر نہ کی جائے مومن جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ بلا تفریق سب انبیاء اور رسولوں کو مانتے ہیں وہ یوں نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے بعض نبیوں پر تو ایمان لاتی ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں وہ کوئی ایسا رستہ نہیں نکالتے بلکہ اللہ کی جانب سے آنے والے تمام انبیاء تمام رسول تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی ایک نبی اور رسول کا بھی انکار کر دے تو وہ اللہ کے حکم میں کافروں میں شمار ہو جاتا ہے اگلے رکو میں فرماتے ہیں رکو نمبر 22 میں یہود کے متعدد ناجائز مطالبے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ڈیمانڈ کرتے اجی آپ فلاں طرح کا معجزہ دکھائیں فلاں قسم کا معجزہ دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے نبی سے اس سے بھی بڑھ کر کے مطالبے کیا کرتے تھے آپ ان کے مطالبات سے پریشان نہ ہوا کریں یہ لوگ ہی ایسے ہیں انہوں نے مصلی السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کر ہمیں دکھائے اور اسی طرح بجلی نے ان کو پکڑ لیا تھا پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا لیکن پھر بھی ہم ان سے درگزر کرتے چلے آئے ہیں اور یہ نبیوں کو ناحق شہید بھی کرتے تھے بچڑے کی پوجا کے سبب اور اسی طرح ہفتے والے دن شکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی مسلط کیے اور مستضاد یہ کہ یہ سمجھا کرتے تھے ہم بڑے مہذب اور ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں اور اپنے بارے میں کہا کرتے تھے قلو گنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ثابت کرنے کے لیے اور بڑا معزز قرار دینے کے لیے الفاظ بولا کرتے تھے حالانکہ یہی تو لانت تھی ان کے اوپر کہ ان کے دل نبی کی بات سے متاثر نہیں ہوا کرتے تھے اور کتاب کی تعلیم سے ان کو خوف خوف خدا نہیں حاصل ہوا کرتا تھا تو اللہ فرماتے بل تب الله علاء بل تبع اللہ علیہ بھی اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے تو یہ کو فخر کے اظہار کی بات نہیں ہے یہ تو لانت کا سبب ہے اور مستضاد مزید برآں یہ کہ یہ اس سے بھی نہیں کتراتے تھے کہ حضرت مریم پر بہتان باندھتے تھے معذرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر بیٹے کے پیدا کیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے حضرت مریم کے بیٹے تو یہ حضرت مریم پر بہتان لگاتے تھے اور معاذ اللہ معاض اللہ خلق طرف نسبت کیا کرتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے اور اسی طرح یہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے انا قتل نل مسیح ہے یہ سب نمریم رسول اللہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے ہم نے قتل کیا فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے تو نبی کو شہید کرنے کو فخریہ انداز سے بیان کرنا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے آگے اللہ فرماتے وماں قتل ہو وماں صلاب ہُو علاً شب شبِلحم حقیقت یہ ہے نہ یہ قتل کر سکے ہیں حضرت علیہ علیہ السلام کو نہ صولی پہ چڑھا سکے ہیں لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا گیا ہزاروں سال سے یہودی بھی عیسائی بھی شعبے میں مبتلا رہے ہیں حضرت علیہ السلام گھر کے اندر شہید کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ کو زندہ آسمانوں پر اللہ اللہ نے وما بالکل یقینی اور پکی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں قتل کر سکے جب روا روی ہجوم اور بھیڑ اور رش میں ایک بندے کو پکڑ کے مار دی ہے تو بعد میں سوچنے لگے ہمارا بندہ کدھر گیا ہے وہ جو اندر گیا تھا تو وہ تلاش کریں تو وہ نہ ملے تو پھر کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارا بندہ تھا تو عیسیٰ کہاں ہے اگر وہ عیسیٰ تھا تو ہمارا بندہ کہاں ہے اللہ کہتے ہیں شبہ عال ہوں یہ تو قرآن ہے جس نے ہزاروں سال بعد آ کر اس حقیقت کو واضح کیا ہے اس لیے اللہ نے قرآن کے صفات میں یہ صفت آگے ذکر کی ہے وہ محیمن علیہ ہی آہل کتاب جن باتوں میں اختلافات کرتے اور شبہ میں مبتلا ہوئے ہیں قرآن اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے اور انہ حق سنا رہا ہے لیکن یہ ان کی ناسمجھی ہے کہ قرآن کے حقائق سے یہ اپنے آپ کو اس کی معلومات سے یقین نہیں حاصل کرتے اور علم نہیں حاصل کرتے قرآن مجید کی حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرتے اگلے رقو میں فرمایا یہود کے متعدد مفاسد کا تذکرہ چلا آ رہا ہے ایک تو یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے دوسرا سوت خوری کے مرتقب واخذ حمربہ وقد نہو آنو سوت تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے جنہیں یہود میں بھی جنہیں نصارہ میں بھی قرآن میں بھی ہمارے دین میں ہر دینوں شریعت میں اللہ نے سود کو حرام یہ ایسی حرام چیز ہے جو تمام دینوں میں اور انٹرنیشنل حرام ہے اس کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں دی واخذ مربع وقد نحو اللہ نے ان کو بھی روکا تھا سود سے لیکن وہ بھی سود ہیلے اور بہانے سے کھاتے جب یہ باتیں آئیں تو ہمیں اپنے آپ میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے کمپیریزن کرنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد رکھنا چاہیے جو آپ نے فرمایا منکانہ بنال جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر جیسے ایک بالش, دوسرے بالش کی برابر ہوتی ہے اسی طرح تم بھی پہلے لوگوں کے طریقے پر چلنے لگ جاؤ سوال کرنے والے نے کس کے طریقے پر یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ کی بل میں داخل ہوا ہوگا تم بھی اس بل میں داخل ہو جاؤ نجات کا رستہ کیا ہے آپ نے فرمایا ماٮٔہ و صحابی جو میں دین لے کے آیا ہوں اور جو میرے صحابہ کا طرز عمل ہے جو اس پہ چلے گا وہ نجات حاصل کرنے والا ہوگا اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے لوگوں کا مال حق طریقے سے کھاتے ہیں یہ ان کے مفاسد ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لانت کی گئی ہے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ سے یہ طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں یہ اس طرح کے مطالبات ان کی روٹین اور عادت ہے آپ اپنے منصب اور ذمہ داری کو نبھاتے رہیں اور دعوت حق کے سلسلے کو جاری رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی کی تمثیل ذکر فرمائی من کماینہ جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی حضرت نو علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد کی انبیاء کی جانب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اساق یعقوب عیسیٰ ایوب یونس سار سلیمان زبور علیہ حضرت داود علیہ السلام نمبیا ان کا نام لیا اور پھر اسبات کہہ کر ان کی اولادوں کو ذکر کیا نبیوں کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہی کی تنصیب حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے سے شروع فرمائی سب سے پہلی قوم جس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اسے حلال و حرام کے احکام دیے گئے تھے مگر اس نے روگردانی کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی سب سے پہلا عذاب طوفان نو کی صورت میں حضرت نو علیہ کرتی تھی وہ تعلیمی ہوا کرتی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ آدم علیہ السلام کو زندگی سے سبزی یوں نکالنی ہے یہ تعلیمی وحی ہوا کرتی تھی پہلے زیادہ یہ جو آج ترقی یافتہ فنون اور ہنر ہیں کپڑے سلائی اور اسی طرح کاشتکاری اصل میں ان کی نسبت انبیاء سے جڑتی ہے جا کر کے اللہ نے ان کو سکھائے تھے طریقہ آگے بھی کچھ طریقے آ رہے آ حضرت حابیل کو جو کابیل نے قتل کیا تھا آگے آ رہا ہے قبر میں ڈالنے کا طریقہ قوے کے ذریعے سے اللہ نے سکھایا تھا تو وہاں سے قبروں میں دفن کرنے کا طریقہ انسانوں کو چلا آ رہا ہے تو پہلے تعلیمی وہی ہوا کرتی تھی اس کے بعد تشریح وہی حضرت نو علیہ السّلام سے شروع فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نعلیہ السلام کے ساتھ اس کی تنشید جی کر فرمائی اللہ فرماتے یا <تصفح> یو النا سارے کے سارے سَارَ انسانو انسانوں قطا رسول بالحق مرب تمہارے پاس اللہ کی جانب سے رسول حق آ چکے ہیں حق لے کر آ چکے ہیں فامن خیر الخیر ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اہل کتاب کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا تم غلو مت کرو اللہ کے متعلق غلط باتیں مت کہو حضرت عیسی علیہ السلام کو حضرت مریم کا بیٹا سمجھو اور اللہ کا رسول قرار دو اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے پاکی ضرور ہیں فآمنوا باللہ ورسولی ولا تقولوا سلاسا تسلیس کا عقیدے کی تردید کی عیسائیوں میں تین فرقے ہیں بڑے بڑے ایک جو حضرت عیسی علیہ صلاحت وسلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے یہ سب سے زیادہ ہے عیسائیوں کا یہ فرقہ اس کی تردید بھی اگلی آیات میں آ رہی ہے دوسرا فرقہ عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت واللام میں اللہ کو اس طرح سے حل مانتا ہے جیسے دودھ کے اندر کوئی چینی مکس کر دے تو وہ چینی اور دودھ الگ نہیں رہتے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ السلام میں ایسے حلول اس کو حلود ہی کہتے ہیں قلول کرائے اور حل اللہ اور عیسیٰ الگ نہیں ہیں دونوں ایک ہی ہیں اس کی بھی تردید ہے قرآن کریم میں اگلی آیات میں آ رہی اور تیسرا عیسائیوں کا فرقہ تھا جو تصلیس کا قائل تھا کہتے تھے تین مل کر ایک خدا ہے یہاں پر اس کی تردید ہے ولاق الصلاث وہ تین کو ایک خدا اس لیے کہتے تھے ایک ایک تو حضرت عیسیٰ ہو گئے ابن بیٹا اور دوسرا کہتے تھے جو ہے وہ روح القدس اور تیسرا اللہ تو یہ تین مل کر اور بعض اللہ کی جگہ حضرت مریم کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں عیسائی تو یہ تسلیس کے قائل ہیں تو اللہ نے یہاں ان کی تردید فرمائی ولا تقولو سلاسات تصلیس کے عقیدے کو چھوڑ دو ان تیر اللہ کم باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے انم نََ اللہ اللہ واحد اللہ معبود واحد ہے صبح نہ ہود وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو لہو محافل سماواتی و مافل عرض اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو اپنے مرنے کے بعد اندیشہ ہو کہ اس کو کون سنبھالے گا تو ساری کائنات ہے یہ اللہ کی اور وہ تو حی قیوم ہے اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی کل کائنات کے اوپر اس کی ملکیت ہے لئی استن کی فل مسیح عبد اللہ حضرت عیصٰ علیہ السلاط تو ساری زندگی دنیا میں جب تک تشریف فرما رہے اللہ کی بندگی فرماتے رہے مقرب فرشتے اللہ کے بندے ہیں تم نے انہیں معبود بنا دیا وہ بندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور تم انہیں معبود قرار دیتے پھر فرمایا یو اناسخاک برہان ربکم تمہارے پاس رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ پر نازل ہونے والا دین اور نور ہدایت وانزلنا صلی اللہ علیہ اب اس پر عمل کے بغیر کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا صورت المائدہ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے اس صورت میں آگے چل کے اس کے آخری رکوع سے پہلے دسترخوان کا ذکر آئے گا اس وجہ سے اس صورت کا نام دسترخوان رکھا گیا ہمارے ہاں بعض بچیوں کا نام بھی مائدہ رکھا جاتا ہے قرآنی نام ہے لیکن لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم اس کے معنی کو دیکھ کر ضرور نام رکھیں تو ویسے دسترخوان کسی بچی کا نام مناسب نہیں ہے تو مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سیاسی سماجی معاشرتی مسائل و احکام کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں بادشرعی سزاؤں کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے ڈاکوؤں کی سزا چوری کی سزا اور کسی قوم سے دشمنی اور کسی قوم سے معاہدات ان کا بھی ذکر ہے اور اس میں عدل و انصاف کے اوپر قائم رہنے کی تلقین ہے یہ اس کے مضامین کا ایک خاکہ ہے اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ایفا اہد کا حکم دیا اوفو بالعقود جو بھی تم عاہد کر لو اس کو نبھایا کرو اس کی خلاف فرضی ہرگز نہ کرو حلال و حرام کی تفصیل کا تذکرہ ہوا اس کی تفصیل مزید بھی آگے آ رہی ہے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہو جاتا ہے ہرن شکار کر سکتے ساتویں پارے میں بھی اس کی تفصیل اور کچھ مسائل و حکام وہاں آئیں گے ہاں احرام کی حالت میں سمندر کا شکار دریا کا شکار جائز ہے مچھلی اگر کوئی شکار کرتا ہے احرام کی حالت میں تو اس کی اجازت ہے شاعر اللہ کے احترام کا حکم دیا گیا کہ حرمت والے مہینے اور حرم کی طرف لے جایا جانے والا جانور حتیٰ کہ القلائد اس جانور کی گردن میں قربانی کرنے کے لیے جو جانور لے کے جایا جائے, جائے حرم میں اس کی گردن میں جو قلادہ ڈالا جاتا ہے جو ہار ڈالا جاتا ہے وہ بھی مقدس ہے اس کا بھی احترام ہو. تو یہ شاعر اللہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے ایمان والے اس کے تقدس اور احترام کو اپنے اوپر لازم سمجھ آج جہاں بے کا ماحول ہے بچے اور بچیاں اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے یہ بے احترامی بڑھتے پڑھتے بہت دور لے کے جا رہی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دین کے مقدسات ان کی بھی یہ تصحیق اور مذاق کرتے ہیں ایک اسٹیج ڈراموں میں ایک بندہ آتا ہے بڑا مشہور ہے میں اس کا نام نہیں لیتا ہمارے ساتھ حج پہ تھا تو میں نے اس کو پوچھا تم کیوں گئے ہو کہتے ہیں جی ہمارا فن ہمارا روزگار ہے یہ اور کوئی ریڈی لگاتا تھا فیصلہ بعد میں تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تو اب اس میں لاکھوں کما رہے ہیں ہم میں نے کہا اچھا میرے ساتھ یہ عہد کرو تم اللہ اللہ کے رسول شاعر مقدسہ اور دین کی کسی بات کا مذاق نہیں اڑا کہہ لگا جی ٹھیک ہے انہوں نے تو زور اور ڈنڈے کے ساتھ اپنے مذاق کو روک دیا ہے نا کہ تم نے ہمارا مذاق نہیں اڑا ایسے طبقات ہیں ہمارے ہمارا مذاق نہیں اڑانا بھلے مولویوں کا اڑاؤ بلے علماء کا اڑاؤ بلے سیاستدانوں کا اڑاؤ بھلے مردوں کا اڑاؤ عورتوں کا اڑاؤ انہوں نے ڈنڈے سے کھائے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کے مقدسات اور مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا جی اس نے اس کی پابندی کی ہے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ حکمل شاعر اللہ شاہر الحرام ولاحدی ولی الخل اللہ اکبر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو بتاون اللبر و تقوا ولا تعاون اللسم ولادوان گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو آگے محرمات کا ذکر ہوا مردار حرام ہے خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو جو وہ حرام ہے جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے جس کو جو گرنے سے مر جائے چوٹ لگنے سے مر جائے جو سین لگنے سے مر جائے یہ سب حرام ہے جس جانور کو کوئی جانور کھا لے اور باقی جو رہ جائے وہ حرام ہے ہاں اگر اس میں جان اور رمق موجود ہو تو مجھے پکڑ کر ذبح کر لو وہ حلال ہو جائے گا وماں ذبح حالنسخ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے وان تس تقسیم و تیروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی یہ بھی حرام ہے یہ جو کی ایک شکل ہوا کرتی تھی اس کی بڑی تفصیل ہے اختصار یہ ہے کہ بعض لوگ سات لوگوں نے مل کر اونٹ ذبح کیا ہے تو تقسیم اس طرح سے کیا کرتے تھے اندازے سے ڈھیریاں بنا دیئے ہیں نام لیتے تھے قرآن اندازی میں جس کا نام نکلایا ڈھیری اٹھا کے لے جائے یہ ٹھیک نہیں ہے برابر سرابر تقسیم کرنا چاہیے اور بعض یوں کیا کرتے تھے کہ کام کرنے لگے ہیں تو کعبہ کے اندر تین رکھے تین رکھے ہوتے تھے ایک کے اوپر لکھا تھا لا ایک کے اوپر لکھا نا تو جا کے قسمت معلوم کرتے اگر نام والا نکلا تھا کہتے کام کر لو کام ہو جائے گا اور اگر لا والا نکلتا کہتے نکام نہیں, کام نہیں اور بعض یوں بھی کیا کرتے تھے گھر سے باہر نکلے ہیں سامنے کوئی پرندہ بیٹھا ہے اس کو پتھر مارا اگر دائیں طرف اڑ گیا کہتے ہیں ہاں کام ہو جائے گا اور اگر دائیں طرف اڑ گیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کام نہیں ہوگا یہ تواہم پرستی ہیں اللہ تعالی نے ان کو ختم فرمایا پھر اس سورت مبارکہ کے پہلے رقوع میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جو حج کے موقع پر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اللہ اکمل تو واطمم تو علیکم نعمت آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے قیامت تک کے لیے یہی دین ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اللہ اکبر تو حضور نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے جس کو حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے جو فرض ہے وہ فرض ہے جو واجب ہے جو سنت ہے بعد میں کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی ہے اور بعد میں کوئی فرض چھوڑا بھی نہیں جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اہتمام کا اعلان فرما دیا پھر آگے شکار اور وہ شکاری جانور جیسے کتے کو کسی نے صدایا ہو باس کو کسی نے صدایا ہو اس شکار کے احکام ذکر ہوئے ہیں اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے بشرتے کے ذبی کی شرائط پر وہ پورا اترے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں باہر سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ذبیعہ کھا سکتے ہیں اہل کتاب کا یہودی اس کا اہتمام کرتی یہودیوں کے ایک تنظیم میں کوشر وہ باقاعدہ مہر لگاتی ہیں پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے وہ حلال ذبیعے کا اہتمام کرتی ہیں اور اس میں وہ اپنے طور پر شرائط کو ملحوظ رکھتے ہیں ہم اس کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں وہ شرع ذبیہ ہوتا ہے اہل کتاب کا ذبیہ ہوتا ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں ذبیہ کے حوالے سے معاملات اور مسائل خاص خاص طور پر جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں اس کی تفصیل ہے دارالختہ معلوم کی جا سکتی ہے پھر اسی طرح اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کی اجازت دی گئی لیکن واقعی اہل کتاب ہوں. آج کل ہمارے نوجوان جاتے ہیں کچھ خواتین سے ہم سے مسائل پوچھ لیتے ہیں جی اہل کتاب سے نکاح کرنا حلال ہے اچھا جی قرآن میں لکھا ہے حلال ہے تو بھائی اہل کتاب تو ہوں ان کو یہ تو بتاؤ کم از کم اللہ ہے اللہ کے نبی آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان پر کتاب ناز دہریا قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اللہ کے نبی اور کسی چیز کا کتاب کا علم ہی نہیں ہے وہ کہاں سے اہل کتاب ہو اور پھر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ صرف اس غرض کے لیے کسی کو مسلمان کر لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس کا سلوک دیکھتی ہیں دوبارہ کوفر میں چلی جاتی ہے تو اسے مدار یہ بن رہا ہے تو یہ بہت ہی احتیاط والی صورتحال <تصفح> اللہ الرحمن صورت حال ہے الحمن رحیم صورت الماعید رقو نمبر دو <تصفح> یادینکم یہ <تصفح> آیت مبارکہ ہے جس میں وضو کا حکم دیا گیا اور وضو کے فرائض ذکر کیے گئے وضو میں چار فرض ہیں چہرے کو دھونا اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اپنے سر کا مسا کرنا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ چاروں فرائض اس آیت مبارکہ میں ذکر کیے گئے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم اسی آیت مبارکہ میں دیا گیا اور اس کا طریقہ ذکر کیا گیا فم صحو بھی وجوہی کم واعید فقط چہرے اور ہاتھوں کا ہوتا ہے اس میں نہ سر پر مسا ہے نہ قدموں کے اوپر ہاتھ پیرنے کی ضرورت ہے اور بتلایا گیا کہ دین میں اللہ نے آسانی رکھی ہے تمہارے لیے مایوری دلہ علیکم علیہ حرج اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے جس قدر مشکل پیش آتی چلی جائے حکم الہ ہی آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور سہولت آتی چلی جاتی ہے اس کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا کہ کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی ہو دشمنی اپنی جگہ لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ تم انصاف پر قائم رہو تمہاری اس کے ساتھ دشمنی تمہیں بے انصافی کی طرف نہ لے کے جائے انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے ولا یجریمن ککم شدہ مقمن اعلیٰ اللہ تعالی عام طور پہ رشتہ داریوں میں آپس میں اگر ناراضگی ہو جائے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اس کے خلاف میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو میں بریز نہیں کروں گا اور اس کے بارے میں انصاف کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن قوموں کے متعلق بھی انصاف کا حکم دیا ہے اور اس کی حکمت بھی ذکر ہوئی یا یازین اعمن اسکرونت اللّہ علیہ ضم قوم و کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مسلمان کسی مقام پر تھے دشمن اقوام کے ہاتھ پہنچتے تھے ان کو وہ نقصان پہنچاتے تھے لیکن مسلمانوں کے عدل و انصاف پر قائم رہنے کے سبب اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی تو انصاف پر قائم رہنا خدائی حفاظت کا سبب بنتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ انسان کو ہمیشہ متصف رہنا چاہیے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا اس کے تیسرے رکو میں اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان سے معاہدے لے رکھے تھے امبیا کے ذریعے سے ان کی کتابوں کے ذریعے سے کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کا ذکر فرمایا لیکن اہل کتاب نے نقض عہد کیے معاہدات کو توڑا اور ان کے جرائم کی آگے تفصیل ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمات کو وہ تبدیل کر دیتے تھے یو حر رفون الکل کتاب میں ایک بات لکھی ہے اس بات کو بدل کے کوئی اور بات انہوں نے کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے بارے میں دین کے متعلق یحرفون الکلم القلم عام موازی ہی تحریف کلمات کے مرتکب ہوتے تھے اس وجہ سے لانت کے مستحق قرار پائے خیانت کے ارتکاب کے سبب سے لا کسی نہ کسی خیانت کے ارتکاب کا پتہ چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے اللہ رب العزت نے کہ آپ نعمت الہی ہیں اس نعمت کی قدر کیجیے جا کم رسول ہمارے رسول آ گئے کون سی رسول جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تم ان کی نشانیاں پڑھتے ہو دیکھتے ہو سمجھتے ہو یوبئی بہت ساری باتیں جو تم چھپا جاتے تھے ظاہر نہیں کرتے تھے جن میں اختلاف کر جاتے تھے ہمارے پیغمبر تمہارے سامنے کھول کھول کر بتا رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں اور فرمایا اللہ فطرۃ تمن الرسول ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا رسول نہیں آئے تھے حضرت عیسی علیہ السلام سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کوئی ساڑھے پانچ چھ سو پانچ سو اکتر سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چھ سو سال کے قریب تو چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں تھا اتنا طویل زمانہ گزر گیا لوگوں نے دین کو تبدیل کر لیا تھا اور جو اصل دین کی باتیں تھیں ان کو چھپا دیا تھا اور اپنی مرضی کی باتیں اس میں شامل کر لی تھی تو اللہ کے نبی آ ہیں تمہیں رستہ ہدایت دکھا رہے ہیں یا دیب اللہ من طبہ رضوان ابو اللہ کی رضا تلاش کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے کر دیا ہے تو آپ کی نعمت کی قدر کیجئے پھر عیسائیوں کے اس فرقے کی تردید فرمائی لقد کفر الزین کالولہ مرین جو کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اکو مکو ہے یعنی حضرت عیصی علیہ السلام میں اللہ اور اللہ میں عیسیٰ حلولیہ فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ سے جدا نہیں ہے اور عیسیٰ اللہ سے جدا نہیں ہے ایک فرقہ تھا عیسائیوں کا حلولیہ فرقہ اس کی تردید فرمائی فرمایا اللہ اگر سب کو ختم کرنا چاہے جو روح زمین پر بستی ہیں اس میں عیسہ علیہ السلام بھی ہے حضرت مریم بھی ہیں تو اللہ کو کوئی روک سکتا ہے تو ایسے قادر و مالک کو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ کے ساتھ ان کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا اور کہا کہ وہ اللہ ایک ہی اللہ تعالیٰ یہود کا دعویٰ تھا عیسائی بھی اس اس قسم کا دعویٰ رکھتے تھے اللہ نے اس کا ان کا دعویٰ ذکر کیا ہے پھر اس کی تردید کی اس کا مطلب یہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں یہود بھی اپنے آپ کو بڑا پسندیدہ و منتخب اور اللہ کا بڑا مقرب مانتے ہیں عیسائی بھی اپنے آپ کو مانتے تھے اللہ کہتے ہیں کل فل واضح بکم تمہیں سزا کیوں ملے گی تمہارے گناہوں پر اگر تم اللہ کے بڑے مقرب و محبوب مانتے تھے کہ جو کچھ تھوڑے بہت گناہ ہم سے ازاد ہو جاتے ہیں جھاڑ پھونک کے لیے اللہ تعالی ہمیں جاننے میں ڈالیں گے بھائی جب تم بیٹے ہو محبوب ہو تو پھر سزا کیوں ملے گی کیوں مانتے ہو کہ ہمیں سزا ملے گی گناہ ہوگی تو اس کا مطلب کہ تمہارے یہ دعوے سراسر غلط ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ایک اور حکمت کا ذکر ہوا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام لانے والا اور ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا آیا نہیں تھا فقط جا کم بشیر لرانے والے اور خوشخبری سنانے والے آ چکے ہیں کوئی یوزر باقی نہیں رہ گیا ہے اب بھی اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ اپنے آپ کو ہی ذمہ دار سمجھے رکو نمبر چار میں اللہ رب العزت نے قوم موسا بنی اسرائیل اور ان پر انعامات کا تذکرہ فرمایا اور واقعی یہ انعامات ہیں اس جالفیک امبیا اللہ نے اس خاندان میں نبی پیدا فرمائے و جالکملوکا اور اس خاندان میں بادشاہ اللہ نے پیدا فرمائے مِنَ <الْعَالَمين> بڑی نعمتوں سے نوازا جو جہان والوں کو نہیں عطا ہوئی تھی لیکن جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو یہ بھاگ جاتے تھے حکم پر عمل کرنے سے سرتاوی کرتے تھے چنانچہ چند احکام کا ذکر کیا جائے ایک حکم یہ تھا کہ مصعل السلام نے, نے کہا اللہ کہتے ہیں جہاد کرو اور ادف الرز المقدس الطیقۃ اللہ کو جب انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں کوئی ساگ پالک سبزی اور ہمیں کوئی پیاز لہسن دال اور یہ چاہیے فرمائیں جہاد کرو مل جائے گا سارا رشتوں میں تو آگے پتہ انہوں نے کروایا تو وہ جو قوم تھی ان نفیہ قومن جبارین جن کے ساتھ جہاد کا حکم ملا تھا وہ بڑے جابر لوگ تھے ان کے قد کاٹ کی خبریں بھی ان تک پہنچتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال کا قوم ہاتھ کے بقایا جو بچ گئے تھے اس سے تعلق رکھتے تھے تو یہ جی مجھ علیہ اصلاح تسلام سے کہنے لگے اند خلاحہ حتہ یکخرجو منہا پہلے اللہ کو کہو وہاں سے ان کو نکالیں پھر ہم جائیں گے فین اخرج منحا فینہ پھر ہم اندر آ جائیں گے چند خدا کا خوف رکھنے والے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ تم حکم پر عمل تو کرو تم اٹھو تو صحیح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگے بندوبست کر دیں گے فیضہ دخل تم ہو آؤ تو صحیح اٹھو تو صحیح جاؤ گے تو غلبہ بھی ہو جائے گا اللہ کے حکم پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے لیکن آگے سے پھر یہ کہنے لگے رب کا فکاتلا ان کا تو نہیں ہوتا جہاد ہم یہاں بیٹھے ہوئے تم بڑے طاقتور ہو ایک مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا تمہارا رب بھی بڑا طاقتور ہے تو تم اور تمہارا رب جا کے جہاد کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس موقع پر علیہ السلام نے کہا تھا یہ آیت نمبر 24-25 اللہ, اللہ میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مجھے اور میرے بھائی کو یا اللہ تو آفیت میں رکھ ہمارے درمیان فرق کر دے وہاں حضرت مصع السلۃ والسلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور ان لوگوں پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی فعن محرمۃ العلیم عربائی سنت یتی ہوں فی الس چالیس سال تک قرآن میں ہے اربائی نسنت چالیس سال تک وہاں پر پٹکتے رہے راستہ ہی نظر آتا تھا کدھر جائیں کہاں سے نکلے اس آیت کو اپنے حالات پر منطبق کیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کے حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے کتنا کھڑے ہو رہے ہیں کافروں سے لڑنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو کیا ہمیں رستے نظر آ رہے ہیں؟ دن بدن ہم پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں بدمنی میں فتنہ میں فساد میں آگے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کا ذکر کیا ہے وطلو علیہ بلحاق بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن اختصار کے ساتھ دو بیٹے تھے ایک حابیل ایک قابیل حابیل نیک تھے قابیل سرکش تھا قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اس پر وہ سرکشی میں اتر آیا اور اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا بھائی نے یہ کہا میں تو ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف ما آنا بے باسی تھی ید ہاں تو جو کرتا ہے میں تجھے کرنے دیتا ہوں انیا خاف اللہ میرے دل میں خوف خدا ہے میں تیری تفحات بھی نہیں بڑھاؤں گا اس نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا فاس بہام الخاصین بعد میں اسے ندامت ہوئی کہ میرے سے بڑا غلط کام ہو گیا ہے اب کیا کروں اس کو اللہ نے ایک کوا بھیجا آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے یب حسف العرض اس کوے نے ایک مردہ کوا پکڑا ہوا تھا زمین میں اس نے کھدائی کی اس کو دفن کیا اور اوپر مٹی ڈالی یو وار یسو اپنے بھائی کو اس طرح سے دفن کر وہاں سے تکفین کے سلسلے کا آخاس تو یہ نیچرل ہے جو چیز ابتدا سے چلی آ رہی ہو وہ نیچرل ہوا کرتی ہے اور جو بعد میں لوگوں کے مصنوعی طریقے ہوں وہ خرافات ہوتی ہیں کوئی جلاتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے وہ خرافات ہے کالیا بھائی لتا اب افسوس کا اظہار کرنے لگا فاس باہ مین لیکن کام تو ہو چکا تھا آگے اللہ کہتے ہم نے اصول لکھ دیا انفسین و فساد ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا اور ایک انسان کو زندہ کرنا انسانیت کا احیاء ہے اور آج کتنے انسان قتل ہو رہے ہیں کتنے کو شہید کیا جا رہا ہے آگے ڈاکوں کی سزا کا ذکر ہوا ہے ڈاکو کی سزا یو انہیں قتل کیا جائے یو سلبو سولی پہ چڑھایا جائے تو قتل ظلم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے اور یونفو من الارز یا ان کو جلاوطن کر دیا جائے جیل میں ڈال دیا جائے ان چار سزاؤں کا ذکر مختلف احوال کے اعتبار سے ڈاکو نے صرف مال لیا ہے یا صرف بندے مارے ہیں یا مال لیا اور بندے بھی مارے ہیں یا کچھ نہیں کر سکا ہے یہ چار احوال ہیں اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں تفصیل کے ساتھ موجود ہے رک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت المائدہ رخوع نمبر پانچ میں ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہوا اور رکو نمبر چھ میں چور کی سزا کا ذکر ہوا اگر چوری ثابت ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے فختہ و ادیا ہما کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے آیت نمبر 38 میں یہ سزائیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف جرائم کے اوپر جو مختلف سزائیں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان سزاؤں کے ذریعے سے کسی معاشرے میں بس انہی کا نفاس اور انہی کی ترویج ہو یہ سزائیں اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ اکا دکا کو عبرتناک سزا دینے کے نتیجے میں پورا معاشرہ پر من ہو جائے اور کچھ ایسی حضرات جو اصحاب اقتدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کچھ جماعتوں کے ذمہ دار وہ ان سزاؤں کے متعلق طرح طرح کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسی سزائیں ہیں اور دنیا انٹرنیشنل معاہدات میں جکڑی ہوئی ہے پاکستان نے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ کے چارٹر کے کی رو سے معاہدات کر رکھے ہمیں ان معاہدات کا پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں یہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ یہ سزائیں ہم نہیں دیں گے اور یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ جو قانون توہین رسالت ہے اس کو ہم ختم کریں گے اس طرح کے معاہدات انہوں نے آلریڈی کر رکھے ہوتے ہیں تو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جب ان سزاؤں کے حوالے سے وہ یہاں پر کوئی اس طرح کا اسمبلی کے فلور پر بات چیت کرتے ہیں تو لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ان کو پھر بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے رجحانات اور جذبات اور پھر ان حضرات کے معاہدات جن کے ساتھ یہ معاہدے کر چکے ہیں تو یہ پاکستان کی بڑی پیچیدہ صورت حال ہے معاہدات میں بھی اس وقت جانا چاہیے جب قرآن و سنت کے مطابق کوئی معاہدہ ہو اور اگر اس سے ہٹ کر کے معاہدہ ہو تو اس بارے میں بھی ہمیں اپنی آزادی کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے بعض دفعہ ہم اس بات کے نعرے تو لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں لیکن ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واہدات میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ملک میں بات ہی نہیں ہے اس کے متعلق قانون وہاں سے آ رہا ہوتا ہے پاس ہونے کے لیے اور جیسے قانون آتا ہے اس کو منظور بھی کر لیتے ہیں ایک دن میں قانون بھی بن جاتا ہے سارا اللہ ہی ہدایت نصیف فرمائے اس لیے جو اسمبلی کا فلور ہے وہاں دینی ذہن کے لوگوں کی کثرت ہونی چاہیے بعض دفعہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں مولوی ادھی تعلق سیاست دینا تو اگر کوئی مولوی سیاست میں ہو تو اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ مولویوں کے سیاست اور اگر مولوی سیاست نہ کرے تو مسجد میں رہے تو کہتے ہیں لہ بڑھیا ہے بات تو اس طرح کے جذبات تاثرات لوگوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر نفاظ تطبیق نظام اور انٹرنیشنل معاہدات وہاں دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ایسے لوگ کافی نہیں ہیں جن کو گل اللہ وعد بھی نہیں آتی جو آیت السی بھی نہیں آپ کو سنا سکتے صحیح طرح تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے تو رکو نمبر 6 میں اللہ ابوالعزت نے چور کی سزا کا ذکر فرمایا کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں کچھ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کے لیے آئے اس رقوع میں ان واقعات کی بڑی تفصیل ذکر کی گئی ہے یہود کے ایک مرد نے یہودیوں میں سے ایک مرد نے اور ایک خاتون نے بدکاری کا ارتکاب کیا اور ان کی اصل جو سزا تھی ان کی کتاب میں وہ یہی تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے لیکن انہوں نے سن رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو دین آپ کے اوپر آیات و اقام نازل ہو رہی ہیں بڑے آسان ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ چلو وہ بھی تو ایک دین اللہ کی طرف سے اور ہم بھی دین تو مطلب کوئی آسانی والا حکم تو ادھر سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنے تعلق والے لوگوں کو بھیجا کہ پہلے ذرا تھوڑی سی سد لینا کہ ادھر سے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ہماری مرضی کے مطابق ہوا فیصلہ تو پھر مان لیں گے اور اگر کوئی ہمارے جیسا سختی ہوا تو پھر واپس آ جانا تو ان کے حضرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس واقعے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے امن الزین حادو سماء القذیب سماؤن القوم ناخرین کچھ جاسوس ہیں کچھ ان کے لیے آپ کی مجلس میں آ کر باتیں سنتے ہیں اور وہاں جا کر نقل کرتے ہیں یا کونوں تم حاضا فخذ اگر مسجد کے مطابق فیصلے کا پتہ چلے تو پھر کروا لینا وہ تو طرح اور اگر فیصلہ خلاف آ رہا ہو تو پھر نہ کروانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عالم بلا لیا اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریا کہا جاؤ تو رات لے آؤ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تو رات میں اس جرم کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے تو وہ کتاب لے کے آ گیا آپ نے فرمایا تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے اس کی تو کہتا ہے بس یہی کہ جو اس کو تھوڑا سا ذلیل کیا جائے رسوا کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کو بھی بٹھایا ہوا تھا جو یہودیت سے اسلام کی طرف آگے تھے آپ نے فرمایا بتاؤ عبداللہ کیا سزا ہے حضرت عبداللہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اور دشمن خدا جس آیت پر تو نے انگلی رکھ لی ہے اور اس کو پڑھ نہیں رہا وہ بھی پڑھ کے سنا تو اس میں تو واضح حکم لکھا ہوا تھا کہ یہ جرم اگر کوئی کرے تو اس کی یہ سزا ہے آپ نے فرمایا اب تو عبداللہ بن سوریہ بڑا شرمسار ہو کے کہنے لگا دیا اصل بات یہ ہے کہ ہم اس فیصلے پر عمل کر نہیں سکتے یہ سزا نافذ نہیں کر سکتے ہمارے کچھ طبقات ہیں کچھ بڑے صاحب حیثیت اور بالا اونچے درجے کے لوگ ہیں متمول ہیں اور کچھ غریب اور کمزور ہیں تو پھر ہم نے سزا میں تفریق کی کمزوروں کے اوپر نافذ کر دیتے تھے اور جو متمول ہیں ان کو سزا نہیں دیتے تھے تو اس میں اختلاف بڑھ گیا پھر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ سزائیں ہمارے لیے ہیں ساتھ بھی ان کے لیے کوئی سزائے نہیں ہے تو پھر ہم نے سزا کو ختم مطلب کر دیا پھر ہم نے کہا جی بس منہ کالا کرو اور گدے پر پھرا دو اور یہ کر دو وہ کر دو اللہ اکبر اسی طرح کے چند اور بھی واقعات پیش آئے ان کا بھی اللہ نے حوالہ دیا ہے رکو نمبر چھ میں بھی یہی واقعات چلے جا رہے ہیں آگے رکو نمبر سات میں بھی یہ واقعات اللہ کہتے ہیں ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت اگر کسی نے کسی کو زخم لگایا ہے اس کے بدلے میں اس کو ویسا ہی زخم لگایا جائے جساس بنو نذیر ذرا متمول قبیلہ تھا بنو قریضہ ذرا مسکین اور کم درجے کے تھے تو وہاں ان میں بھی ایسی صورت حال پیش آئی اب واقعہ جب ہوا تو بنو نذیر کا خیال یہ تھا کہ ہمیں تو انصاف نہیں ملتا ہم کم درجے کے ہیں اگر بنو نظیر کا بندہ قتل ہو جاتا تھا تو کساس میں وہ بندہ نہیں مارتے تھے اور اگر بنو نظیر کا بندہ قتل ہو جاتا تھا تو ان کے زیادہ بندے مارتے تھے تو یہ کہہ لگے ہم نے حضور کے پاس جانا ہے فیصلہ کروانے کے لیے آپ کی شریعت انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گی تو آپ نے ان کی تورات منگوا کر ان کو پوچھا تو تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی بھائی فیصلہ کیوں نہیں کرتے وہ تو رات کے مطابق اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں تو رات والے اگر تو رات پر صحیح عمل کرنا شروع کر دے تو انصاف قائم ہو جائے انجیل والے اگر انجیل کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا شروع کر دے تو امن قائم ہو جائے آگے اللہ کہتے ہیں مصدقل ہم نے قرآن نازل کیا ان لوگوں نے جو تحریفات کر رکھی ہیں جو فیصلے تبدیل کر دیے ہیں قرآن ان کی ان حقیقتوں کو اور ان باتوں کو واضح کر رہا ہے بتا رہا ہے تو رات میں اصل میں کیا لکھا ہے انجیل میں کیا لکھا ہے <اللَّه> آپ کے پاس فیصلے کروانے کے لیے آئے ہیں تو اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ کا ہوگا ان کی مرضیوں کے مطابق فیصلے نہ کیجئے اللہ اکبر اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مختلف نصیحتیں فرمائی ان نصیحتوں میں آج ہم دیکھیں ہم کا۔ قرآن کی یہ حقیقتیں صرف کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ صرف سٹوری نہیں ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے ایک ایک واقعہ اپنا پس منظر اور حکمت کا درس رکھتا ہے آج ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی متمول آدمی اس کا کوئی بیٹا قتل کر دے تو اس کو چھڑانے کے لیے ساری کبینہ آ جاتی ہے اور اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو دھر لیا جاتا ہے اس کے ساتھ چار بندے اور بھی پکڑ لیے جاتے ہیں اور نہیں اگر متعین کر کے بھی ہم دیکھیں ہمارے سامنے ایک کیس ہے ممتاز قادری کا اس نے بھی ایک بندہ مارا تھا سال سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ کی نہیں کیا اور ایک قاتل اور بھی تھا ریمن ڈیوس اس نے بھی بندے مارے تھے تو اس کا فیصلہ ہوا اس کو چھوڑ دیا گیا مطلب کیا ہے یہودیوں والی خصلت من منحص القوم ہمارے اقتدار والے طبقے میں موجود ہے جو پاور والا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا اور جو غریب ہے اس کے ساتھ یہ قانون ہے جی اس نے قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے جی قانون تو توڑنا تو گناہ ہے اور جرم ہے یہ ہماری حالت بن چکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی صورت حال پیش آتی تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ایک خاتون نے کوئی کام کر دیا اور اس پر سزا آ گئی اب لوگ باتیں کرنے لگے حضور کے پاس جا کے بات کون کرے کوئی جا نہیں اترا کہنے لگے اچھا ڈھونڈتے ہیں کون سا بندہ زیادہ محبت والا ہے چلو اسامہ کو کہتے ہیں حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنع لے پالک کے بیٹے حضرت زید کے بیٹے کہ انہیں کہتے ہیں جا کر سفارش کرو وہ چلے گئے اور جا کے سفارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا دیکھو پہلی قوم تباہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے بارے میں سزا بدل دیتے تھے اور جب کوئی ادنا آدمی کرتا تھا تو اس پر سزا نافذ کرتے تھے اگر اس موقع کے یہ الفاظ ہیں واللہ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کوئی اس قسم کا کام کرے گی کر نہیں سکتی لیکن ایک تعبیر کے طور پر آپ نے بات فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی یہ سزا کو نافذ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے قائدانہ انداز قیادت اس کو کہتے ہیں اور پھر وہ قومیں آگے ایک اعتدال اور انصاف پر مبنی معاشرہ ان کا تشکیل پاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے صورت الماعدہ رقو نمبر آٹھ اللہ فرماتے ہیں صاحب ایمان لوگوں یہود اور نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں ایسی دوستیوں سے منع کیا گیا کہ جس دوستی میں رازداری شامل ہو اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے اس کا تعلق پھر اہل ایمان سے نہیں ہوگا آیت نمبر ففٹی ٹو اس کو مطالعہ کیجیے گا اس کی تفصیل کو اللہ کہتے ہیں فتح الزین نفی قلوبہ مرث تم دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کوئی ہارٹ پرابلم نہیں ہے ان کو اس بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے مفاد پرستی کی بیماری ہے یوں سارے وہ نفی ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے پاس یا نہ کہتے ہیں نفشان رسی بنا دائرہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو مشکل ہیں اگلے حالات پرابلم ہو جائے گی قرآن کی کیا حقیقتیں ہیں قرآن ہماری خارجہ پالیسی کو بھی متعین کرتا ہے ہماری داخلہ پالیسی کو بھی وہ الگ بات ہے کہ آج ہم اس سے رہنمائی نہیں لے رہے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول فاصل لہیات یا بالفت اور میرے مینیف یسم و علما فی رفیع ان کو ضرور ندامت ہوگی جو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب ایمان پر لکفت عطا فرمائیں گے اللہ اکبر آگے اللہ کہتے ہیں یازین من یہ آیت نمبر 54 فور ہے یازی نام میئر تدمین کو مندی نہیں جو دوستیاں لگاتا ہے خطرہ ہے کہیں یہ دین سنا پر گشتہ ہو جائے میئر تدمل کو مندی نہیں کی طرف نہ چلا جائے ان کی دوستی بہت خطرناک ہے فسوفیات اللہ قوم یو ہب ٹھیک ہے تم جدھر مرضی جاتے ہو تو جاتے رہو نہیں سمجھتے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہارا محتاج نہیں ہے فصوفیات اللہ بوم اللہ ایسے لوگ کھڑے کر دے گا یو يحبون حب جو اللہ سے محبت رکھیں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گی آگے اللہ کہتے ہیں عزی التنالعلومین عزت نال کافرین جو مومنوں پر نرم دل ہوں گے کافروں پر سخت ہوں. آج کیا ہے مومنوں پر سخت ہے اور کافروں پر اللہ فی سبیل اللہ. اللہ اسی قوم کو پیدا کر دے گا جو جہاد کریں گے اللہ کے رستے میں خاف نلومت لائے اور کسی ملامت کرنے والے کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی ظالق فضل اللہ شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے رب عطا کرنا چاہے وہی اس فضل کا مستحق ہے ٹھیک ہے تم نہیں مستحق ہو تو جاؤ جو مرضی کر دے لیکن اللہ کی پکڑے کی دم نہیں آتی ان نما ولی اللہ تمہارا دوستی کا تعلق کس سے ہونا چاہیے اللہ سے اللہ کے رسول سے اہل ایمان سے نماز پڑھنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں اور رکو سجود کرنے والوں سے پھر اگلے رکو میں اللہ فرماتے ہیں، رکو نمبر نو میں یازین یا ایمان والوں لات تخلزی تخین جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں جو تمہاری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں تمہارے مقدسات کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو کیسے تم ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اسلام سے برکشتہ ہو جاؤ اور دین کو تم چھوڑ جاؤ اللہ اکبر آگے اللہ تعالی نے یہودیوں کے مولویوں اور پیروں کی اسلام دشمنی کا ذکر کیا ہے ربانی جو یہودیوں میں اس قسم کے مفاسد موجود تھے حق کو چھپانا سود خوری اور اس قسم کی غلط باتیں ان کے مولوی اور پیر ان باتوں سے تو ان کو نہیں روکتے ہیں لیکن اسلام دشمنی پر انہیں بڑا اکساتے ہیں بڑا اکساتے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں تفریق میں ہم مبتلا ہیں نا فرقے بنے ہوئے ہیں تو جو مولوی پیر ہیں وہ اس تفریق کی طرف تو بڑا اکساتے ہیں لوگوں کو لیکن جو مشترکہ اجتماعی خرابیاں آ چکی ہیں کیا لوگ پیشانیاں جکا نہیں رہے قبروں کے آگے کسی کے نزدیک یہ جائز ہے کسی فرقے کے نزدیک یہ جائز ہے کیوں نہیں منع کرتے لوگوں کو سے جو مشترکہ مفاسد اور خرابیاں ہیں اس سے نہیں روکتے لیکن جو آپس کے افطرا کی باتیں ہیں اس میں سارا زور صرف کر رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب اور پیر صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں یہودیوں کے مولویوں اور پیروں کی یہاں بتائے جو بنے پھرتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں وبار ہبر مولوی بنے پھرتے ہیں یہودیوں کے وہ مشترکہ برائیوں سے کیوں نہیں روکتے انکول باقل حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ان کا سارا زور اس بات میں صرف ہوتا ہے بے شما کان یامنون یسنع بہت ہی برا ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر یہودیوں کی کچھ ایسی باتوں کی نشاندہی کی جو انتہائی غلط تھی بڑے گستاخ اور بدتمیز تھے اللہ کے متعلق پہلے بھی آپ ان کی باتیں سن چکے کہتے ان اللہ فقیروں عنہ وغنیہ پھر اسی طرح ان کی یہ بات یہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا اگر کئی حالات کوئی سخت ہو جاتے کہتے اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا معذ اللہ تعالی اللہ کہتے غلط نیم ہاتھ ان کے بند ہیں خیر سے و لڑین اور ان کے کہنے کے سبب ان کے اوپر لانت مسلط کی جا رہی ہے بل ادا مبسوطتان اللہ کے ہاتھ کو پوشاد ہیں اللہ تعالیٰ تو عطا فرماتے ہیں ان کی حرکتوں اور کرتوتوں کے سبب کچھ حوال ان کے اوپر مرتب اور مسلط ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں بھی ایسی اقوال اور جملے بولتے ہیں جو تہذیب کے خلاف ہیں اللہ اکبر اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے ولو و اللہ اہل کتابی آمن اگر یہ غلط روش کو چھوڑ دیں اور یہ اس پر ہی ایمان لے آئیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر بر برکتوں کے دروازے کھول دیں لاقل من فوق ہیم وومن تاختیر اوپر سے برکت ہے نیچے سے برکت ہے بن حمت و ان میں ایک حق پرستوں کی جماعت ہے جو حق کو قبول کرنے کی طرف آ گئے ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن اسلام وغیرہ لیکن مجموعی صورت حال اکثریت وہ ٹھیک نہیں تھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا رکو نمبر دس میں یا, یو رسول ما انزل یا ایک بڑی حوصلہ بولیا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے اور پھیلا دیجئے پیغام آپ نے عام کر دینا بلکھا بل اختر سال تھا اگر کوئی میسج میں کنوے کرنے میں کچھ رہ گیا تو پھر حق نہیں ادا ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے اللہ اصل میں ہمیں سمجھا رہے ہیں آگے اللہ کہتے ہیں واللہ اللہ کا محافظ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وہ نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا دروازہ نہیں تھا پردہ لٹکا ہوا تھا ساری زندگی پردہ تھا آپ کے حجرے کے آگے دروازہ تھا ہی نہیں حضرت سعد حضرت علی اور چندیگر صاحبہ پیرا دیا کرتے تھے جب ہلاک بڑے سخت تھے جنگ یہود کی مخالفت اسلام دشمنی منافقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے رات کو بھی پیرا ہوتا تھا دن کو بھی پیرا ہوتا تھا جب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی من الناس اللہ اللہ تمہارا محافظ ہے تم پیغام حق کو پہنچاؤ آپ نے بلا کر انہیں کہا اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا جاؤ تم گھر چلے جاؤ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی حق کا کام کرتا ہے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ اس کا محافظ ہے مگر حق کو بیان کرنا یہ حضور کی ذمہ داری ہے اور اگر کسی کی مخالفت نہیں ہوتی تو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ پتنی یہ حق بھی بیان کر رہا ہے یا یہ بس ادھر ادھر کی رسومات کی تائید کے لیے بس دائیں بائیں سے حوالے اکٹھے کر کے وہ کر رہا ہے اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کا قرآن پر کتنا عمل ہے اور مسلمان کہاں کھڑے ہیں یہ آیات ہمیں ضرور دعوت فکر دے رہی ہیں یہود کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ انبیاء کو شہید کرتے تھے اور جھوٹ اور بہتان بازی اور سود خوری حرام خوری کے مرتکب تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک رہے وہ اللہ تک و کوئی فتنا و فساد نہ پھیلے ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ حصیب و اللہ تک و نہ وسم ہو تم الٹے سیدھے سارے کرتوت کرتے رہو اور فتنہ و فساد نہ پھیلے آج ہم بھی یہی چاہتے ہم مفاد پرستیاں بھی کرتے رہیں اور اپنے مقاصد کی تکمیل بھی کرتے رہیں اور سارے لوگ ہمارے موافق ہوں اور کوئی اختلاف بھی نہ اور حالات بھی پورا منظ ایسے نہیں ہو سکتا اگلی آیات میں آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے تصویر کی تردید فرمائی عیسائیوں کے عقیدے کی تردید اور تردید کے سلسلے میں فرمایا مل مسیح ابن مریم اللہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام مریم کے بیٹے تھے اللہ کے رسول تھے وہ انہی رسولوں کے مانند تھے جو ان سے قبل گزر چکے وم و امو صدیقہ اور ان کی والدہ صدیقہ تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا یہ اصل میں یہودیوں کی تردید کی ہے یہود ان پر الزام لگاتے تھے اللہ نے کہا وہ صدیقہ تھی یا اللہ نے مثال تام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے حضرت علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی جو رب یا رب کا بیٹا ہو اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کھانا یا قلعہ نے اگے اللہ کہتے ہیں انظر دیکھو کیفن نبین لهم الایات ہم کیسے دلائل پیش کرتے ہیں ثم انظر پھر دیکھو ان ما یوفقون ان پھر بھی سمجھ نہیں اتی یہ برگشتہ ہو جاتے ہیں آگے مزید تردید کی گئی ان کے غلط نظریات اور ان کی شرک پرستی کی اگے رکو نمبر 11 میں فرمایا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لسان داوود وعيسى ابن مریم ان کی نافرمانیوں کے سبب سے جو انبیاء آتے رہے وہ ان کو بتاتے رہے ہدایت کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن ان کی نافرمانیوں کے سبب سے ان کے اوپر لانت ہوتی رہی جن کاموں سے انہیں رکنا چاہیے تھا ان سے رکا نہیں کرتے تھے اور جن کاموں اور ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے تھا اس کی طرف یہ توجہ نہیں کرتے تھے آگے فرمایا آیت نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو میں لتا جدّا اشدنا سیاد وطَ الزین عام الہود اللزیم تم سب سے زیادہ دشمنی میں سخت ایمان والوں کے خلاف پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرقوں کو یہ آیت آج بھی اپنی حقیقتوں کو واضح کر رہی ہے آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں یا مشرک ہیں بولے تجدنا اخربہ مو اور جو مسلمانوں کے ساتھ کچھ محبت کرتے ہیں اور نزدیک کریں وہ کون ہیں اللہ زین کالو انا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں دالی کا بے انہ منہم وجہ اس کی یہ ہے منہم تسین کے نصارہ میں عیسائیوں میں کچھ علم دوست ہیں ورحبان اور کچھ تارک و دنیا ہیں آج تو بہت کم ہیں ایسے لوگ لیکن اس زمانے میں علم دوستی کا وصفن میں موجود تھا جہاں سے کوئی بات ملتی تھی علم کی تو اس کو لیتے تھے اور اسی طرح آبادیوں سے دور کنارہ کش ترک دنیا میں زندگی گزارا کرتے تھے راحب بن کر تو دنیا کی محبت مرتبے کی محبت جاہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی اس وجہ سے اسلام کے ساتھ اتنا دشمنی کا ان کا رویہ نہیں تھا جتنا یہود کا اور مشرقین کا دشمنی کا رویہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے وان نہ ہم لاست ان میں تکبر نہیں علم دوستی ہے ترک دنیا ہے اس وجہ سے ان میں اتنی دشمنی نہیں ہے اہل ایمان کے خلاف جتنی یہودیوں میں اور مشرکوں میں آگے اللہ رب العزت نے یہ بات تو تمہیداً ذکر فرمائی اگلے ستویں پارے میں اللہ رب العزت نے حضرت نجاشی اور جو ان کی جماعت کے لوگ تھے اصل میں وہ عیسائیوں سے تعلق رکھتے تھے مگر اسی پس منظر میں اہل ایمان سے ان کی محبت کا تعلق ہوا اور ایمان قبول کیا ان کے کی احوال کو ذکر فرمایا الحمد للہ چھ پارے مکمل ہوئے ساتواں پارہ شروع ہو رہا ہے صورت المائدہ رقو نمبر گیارہ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ان حضرات کی تعریف فرمائی ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن ایمان قبول فرمایا حضرت نجاشی جن کے پاس حضرت صحابہ کو آپ نے ہجرت کر کے جانے کا امر فرمایا تھا ہجرت حبشہ اور مشرقین تحفے تحائف لے کر ان کے پاس پہنچے لیکن انہوں نے صحابہ کرام کو مشلقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے اور نجاشی حضرت نجاشی نے ان کو بلوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال دریافت کیے اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے متعلق انہیں کہا کہ ہمیں سنائیے انہوں نے حضرتِ, حضرتِ نجاشی نے ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ جیسے تلاوت سنتے چلے جا رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اللہ نے ان آنسووں کا ذکر کیا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا مُزِرِ الْرَسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْلِ مِمْ مَعَرَفُ مِنَ الْحَاقِ حضرتِ نجاشی کے آنسووں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کتنے بابرکت لوگ ہیں واقعات کی بڑی تفصیل ہے لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں ایک واقعے کی طرف جو مشرقین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ایک بات کی حضرت نجاشی سے نجاشی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اس سے پہلے اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور ان کی مجلس میں وہ سارے مولوی موجود تھے عیسائیوں کے مولوی کہ جو اس عقیدے کے اوپر بڑے پختہ تھے تو مشرقین کی جماعت نے بات کی اور کہا کہ یہ تمہارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے انہوں نے کہا کہ ہیں کیا گستاخی کرتے ہیں اب یہ بات بڑی عجیب اور سخت سی بات تھی تو انہوں نے کہا یہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یہ عیسائیوں کے نزدیک گستاخی ہے کہ کوئی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے تو یہ یہ گستاخی کرتے ہیں اب انہوں نے حضرت جعفر تیار سے پوچھا تمہارا کیا قیدا ہے ہمارے نبی کے بارے میں حضرت جعفر سوچنے لگے کہ میں اب کیا ان کو بتاؤں چلو میں قرآن میں جہاں حضرت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے میں وہی آیات سنا دیتا ہوں اب دیکھیے ہم ہمارا کیا حال ہے اور ان لوگوں کا کیا حال تھا ہمارا یہ حال ہوتا ہے یار عیسائی بادشاہ ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے وہ گول مول سی بات کرنی چاہیے کہ جس میں کام بھی نکل آئے بچاؤ بھی ہو جائے لیکن وہ حضور کی تربیت یافتہ چپان تھی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ گول مول سی بات وہ کہتے جو کھری کھری بات ہے وہ کر دو آگے اللہ معنی ہے اب جب انہوں نے قرآن مزید کی وہ آیات کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی گئی تھی اور نفی کی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے عیسائیوں کے ان کے تو سانس تیز تیز چلنے لگے انہوں نے ہی کر دی اور حضرت نجاشی کے آنسو نے اور جب ان کی تلاوت مکمل ہوئی تو انہوں نے زمین سے ایسے تنقا اٹھایا قدرت نجائشی میں اور کہا اللہ کی قسم انہوں نے جو بات کی ہے ایک تنکے کے برابر بھی یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے سچ یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تم نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو ہمت توفیق عطا فرمائے اصلاح احوال اسی صورت ممکن ہے جب قرآن کے حقیقتوں کو عام کیا جائے گا اور اس کو پھیلایا جائے گا ہر سطح پر پھیلانے کی ضرورت حکومت میں اقتدار میں عوام میں ہر سطح پر نمبر بارہ میں اللہ فرماتے ہیں اے صاحب ایمان لوگوں اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو اپنی طرف سے حرام مت کرو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں حلال و حرام کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں اللہ کے پاس ہے اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی کھاؤ پیو آگے قسم کے حکم کا ذکر فرمایا لف قسم اور یمین منعقدہ لف قسم یہ ہے کہ ویسے ہی زبان سے قسم کا لفظ نکل آیا ارادہ نہیں تھا یہ لفظ ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے لیکن نکل آیا ہے مگر اس پر کوئی مواخذہ نہیں اور یمین منعقدہ یہ ہے کہ انسان کسی کام کے مستقبل میں کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے کے بارے میں احادیث میں بھی ہے اور پہلے بھی آگ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر وہ کام جس کی قسم اٹھائی ہے کہ نہیں کروں گا یا کروں گا بہتر اس کو کرنا یا نہ کرنا ہے کہ قسم توڑ دے کفارہ ادا کر لے اور وہ کام کر لے تو قسموں کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے خیر کے کام میں تو یہاں پر کفارے کا ذکر کیا گیا قسم کا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ان کے کپڑے ہیں یا غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر کوئی نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھنا ہے تو عام طور پہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہی ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ استطاعت ہوتی ہے اس کی آگے وہ آیات ہیں آیت نمبر ایٹی آ, نائنٹی یا ہی لذیل امرم الخمر المصر الصاب الاجنام کے شراب جوا بت اور قسمت کے تیر یہ شیطان کے گندے اور ناپاک عمل ہیں تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ یہ وہ آیت ہے جو آخر میں نازک اور اس کے بعد شراب کی حرمت کا قطعی فیصلہ کر دیا گیا اور جس کے پاس شراب تھی اس نے اس کے مت مٹکے توڑ دیے ہمارے اوپر حکم اس طرح کی صورتحال بن جائے کبھی تو ہم پوچھتے ہیں اچھا جی کوئی گنجائش نکالی ہے کہ اس کو تبدیل کر کے کوئی اور صورت اختیار کی جا سکتی ہے کوئی اور مسئلے کا حل نکالنے لیکن صحابہ کے بارے میں جب حکم آتا تھا تو وہ بیچ کا رستہ نہیں تلاش کرتے تھے وہ کہتے ہیں اچھا آرام ہے بس ضائع کر دو ختم اگر کوئی سابق میں اس کو استعمال کر چکا ہے تو اس کے بارے میں معافی کا اعلان کر دی گیا رئی سال رئی سال لذیذ امن و عامل فی مکھتا ہے جو پہلے کھا چکے ہیں پی چکے ہیں اس پر کوئی مواصلہ نہیں ہے لیکن آئندہ اپنے آپ کو تقوی سے متصف کریں اور احکام کی تعمیل پر استقامت اختیار کریں رکو نمبر تیرہ میں وہ آیات ہیں جب اللہ نے حالت احرام میں شکار کی ممانعات کا حکم دیا جب احرام باندھا ہوا ہو تو خشکی کا شکار حرام ہے لیکن سمندر کا اور دریا کا شکار حلال ہے صحابہ فرماتے ہیں جب یہ حکم نازل ہوا اس سے پہلے بھی ہم عمرہ کرنے جاتے تھے تو ہمارے پاس کوئی شکار نہیں آتا تھا لیکن جب حکم آیا تو شکار آس پاس یہ گھوم رہی ہے نیل گائے گھوم رہی ہے یہ ہرن گھوم رہا ہے اب دل چاہتا ہے شکار کریں لیکن کر نہیں سکتے اللہ کا حکم آگے اللہ جب حکم دیتے ہیں تو حالات کے پھر ویسے بناتے ہیں کہ یہ بندے ایمان پر کتنا استقامت رکھتے ہیں حضرت ابو خطادہ کا واقعہ آگے روایات میں ہے ابھی انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا یہ درمیان سے ساتھ شامل ہوئے تھے یہ آگے بھی آگے بھی جا کے احرام باندھ سکتے تھے تو اسی طرح ایک شکار نظر آیا تو ابو قدادہ کہتے ہیں لوگ مجھے دیکھیں اور ہنسیں انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا میں نے نہیں باندھا ہوا تھا میں نے کہا مجھے دیکھ کے تم کیوں ہستے ہو بندے کو بھی دیکھ کے ہنسے تو اس کو عجیب لگتا ہے تو بات کوئی نہیں کر رہے ہیں بس ہنس رہے کہتے ہیں کہتے اچانک میری نظر پڑی اچھا وہ نیل گائے شکار اس لیے ہنس رہے ہو میں نے احرام نہیں باندھا ہوا کہتے ہیں میں نے گھوڑا سیدھا کیا اس کے اوپر چلانگ لگا کے بیٹھا اور شکار کی طرف بھاگنے لگا میرا <coughs> گھوڑا یا تیر وغیرہ نیچے گر گیا میں نے پکڑا دو کہتے نہیں پکڑانا بھی نہیں ہے <laughs> خود ہی نیچے اترا اتر کے پکڑا اور پھر گھوڑا دوڑایا اور اس کو میں شکار کیا اب جب لے کے آیا تو اختلاف ہو گیا صاحب کچھ کہنے لگے کھا سکتے ہیں کچھ کہتے نہیں کھا سکتے جو کہتے ہیں کھا سکتے ہیں ان کا اس کا تو احرام نہیں تھا نا اس نے شکار کیا ہے تو کہنے لگے ہمارے لیے شکار کیے اکیلے نے تھوڑا نیند گائے ساری کھا لیتی تھی اب کہتے ہیں حضور پاس ہیں تو حضور سے مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کے پاس گئے آپ نے جو پہلے سوال کیے کیا تم نے اس کو کہا تھا شکار کرو نہیں یارسول اللہ آپ نے کہا کیا تم نے اشارہ کیا تھا شکار کی طرح وہ شکار ہے تو میں نے اشارہ بھی کیا حل دلل تم کیا اس کو رہنمائی کی تھی تم نے یہ بھی ایک اشارے کی قسم ہے رہنمائی کرنا ہی بس حسی تھے بس... آپ نے فرمایا پھر میرا بھی حصہ لے کیا یہ <laughs> <laughs> حدیث اس حدیث کی اس آیت کی تفصیل میں یہ حادیث منقول ہے اور <clears throat> اللہ رب العزت نے اسی آیات میں انہی آیات میں کچھ مزید بھی احکام و مسائل ذکر فرمائے جو احرام کے متعلق شکار کے بارے میں کابت اللہ کے حوالے سے اللہ نے خانہ کعبہ کو قیام عالم کا سبب بنایا ہے جابت بیت الحرام قیام جب تک کابت اللہ ہے عالم قائم ہے اور جب عالم کو ختم کرنا مقصود ہوگا تو خانہ کعبہ ختم کرتے عالم ختم ہو جائے گا اس کی کیا ترتیب ہے احادیث میں اس کی منحول ہے. پھر اسی طرح قربانیوں کا ذکر فرمایا اللہ نے اور ایک بات اشارت فرمائی یہ آیت نمبر ہے نظر آئے اس پہ نا جاؤ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تم پاکیزگی اختیار کرو پاکیزہ چیز کو کھاؤ پاکیزہ طریقے کو اپناؤ کثرت کے پیچھے نہ چلو یہ ایک اصول بتا دیا آج کل ہمارے ہاں بھی بات ہوتا ہے نا سارے کر دینے تو ایسے بھی کروں تو سارے ہی چھوڑ رہے ہیں تو ہم کیوں کریں اللہ کہتے ہیں قلت و کثرت مدار نہیں ہے پاکیزگی دیکھو لاستی لا یستیس لا وہ برابر نہیں ہے گند اور پاکیزگی ولو کا قسرت چاہے گند کی کثرت بہت اچھی کیوں نہ لگے لیکن اللہ کے ہاں قلت اور کثرت کے اوپر فیصلہ نہیں ہے پاکیزگی کی بنیاد پر فیصلہ ہے یا یہ لذیذ اللہ تصل النشیہ اس میں غیر ضروری قسم کے سوالات سے پرہیز کرنے کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کچھ حضرات رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر سوالات شروع کیے کچھ دیکھا دیکھی اور بھی آ گئے کچھ ایسے بھی سوالات بتائیے میرا باپ کون ہے بتائیے فلاں کیا ہے اس طرح کے سوالات اللہ نے منع فرمایا ایسے سوالات نہ کیا کیجیے بعد میں تمہارے لیے پریشانی ہو جائے یہ اس پس منظر میں تھا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا گائے کے ذبح کرنے نے سوالات کیے تو اور کہیں ایسا مشکل نہ ہو جائے تمہارے لیے قد صالح قو قبلس بہو بہا کا فری بعد میں پھر عمل نہیں کر پاتے ما جا اللہ بحیر والم ولا وسیلہ چار قسم کے جانوروں کا ذکر ہوا بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم بحیرہ اس جانور کو کہتے جس کو مشرک چھوڑ دیا کرتے تھے اس کا دودھ نہیں دھونا صاحبہ اس کے اوپر سواری نہیں کرنی وسیلہ اونٹنی مخصوص تعداد میں اونٹنیاں بچے نر مادہ بچے جنتی تھی تو سمجھتے تھے بڑی بابرکت ہے جو مادہ جنے یعنی جانوروں کے اندر جو مادہ جنے وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اور انسانوں کے گھر میں اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتے اللہ ہدایت نصیح فرمائے وسیلہ تو مشرق اس کو متبرک سمجھتے تھے اس اونٹنی کو اور اس کو بھی غیر اللہ کے نامزد کر دیتے بلا حام اس اونٹ کو بھی جو مخصوص تعداد میں ایک عجیب سا لفظ ہے مخصوص تعداد میں جس کو وہ نیا کرواتے ہیں وہ کر لیتا پھر کہتے یہ بھی بابا جی اور بزرگ ہو گیا اس کو بھی غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ اللہ نے حرام نہیں کیے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی رسمی اور غلط ہیں تم اس قسم کے عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسے کیوں کرتے ہو کہتے ہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے رہے ہیں لہٰذا ہم بھی اس طریقے پر رہیں گے سفر کے دوران بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان کو وصیت کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے متعلق تفصیل ذکر فرمائی کہ وصیت وصیت کا طریقہ اس پر گواہی پیش کرنے کے حوالے سے تفصیل کا تذکرہ فرمایا اور اس کے رکو نمبر پندرہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پندرہ اور سولہ میں حضرت عیصی علیہ السلام اور ان کے ساتھ مکالمے ان کے معجزات کا ذکر اور حواریین کا ذکر اور پھر اس دسترخوان کا ذکر جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علیہ السلام تو ان کے کچھ احباب کہنے لگے کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے دسترخوان نازل کرے معید تمین سما اس کے اوپر ساری ڈشیں سجی ہوئی ہوں تو ہم کھانا چاہتے ہیں حضرت عصر علیہ السلام نے فرمایا اطخ اللہ اللہ سے ڈرو ایسے مطالبے نہیں کیا کرتے اگر تمہارے اندر ایمان ہے قال نورید و کہنے لگے نہیں ہم چاہتے ہیں حضرت کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں و نعلمان کا صدق تھا نہ آپ کی صداقت واضح ہو جائے ہمارے سامنے ہم گواہی دیں دوسروں کے سامنے بھی حضرت عیصع السلام نے دعا آ فرما دی اللہ عمہ انزل علیہ مائدت من نے سما کہ خوشی کا سبب ہوگا تو سرخوان اتار دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے قائن منظر العلیکم میں دسترخوان اتاروں گا فمئین اکفر بادمن جو کوئی کفر کرے گا اگر اس کے بعد فعین عزب و عذاب اللہ عظیب وہ بڑی سخت عذابی <تصفح> ہے اب آگے دو تفصیلیں باسکت دسترخوان نازل ہوا تھا باسکتے نہیں ہوا تھا لیکن جو کہتے ہیں نازل ہوا تھا تو انہوں نے ناشکری کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا آگے حضرت عیصع علیہ السّلام کے اس مکالمے کا ذکر ہے قیامت کے دن جو اللہ فرمائیں گے اللہ کہتے ہیں حضرت عیصہ علیہ السلام کو سامنے کھڑے کریں گے یا ایسا بنا مریم ہے ایسا بتاؤ تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار نہیں میں تو ساری زندگی تیری ربوبیت اور تیری توحید کا ہی اقرار کرتا اور کرواتا رہا یہ ان کے بنائے ہوئے اپنے خیالات ہیں آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کے کو اپنے مذہب اور اپنے فرقے کا حصہ بنائے اللہ سمجھ ہدایت نصیب فرمائے